اللہ صلی اللہ علیہ وحمد المحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سکینہ السلام علیہ موجود تمام خاران اور مرتبہ شہید شعید میردانیہ شہید مرتبہ موجود خارن گرانی کوئٹہ اور باقی تمام سامین کو شب محسن سلامت کرتے ہیں اور ہمارا سلسلہ <سلام> دس شکولہ کا باب جہاد درس نمبر گیارہ ہیں آج جو ہے میدانی جنگ میں جو غنیمت مل جاتی ہے یا دشمن سے جنگ کی وجہ سے غنیمت مل جاتی ہے یا جنگ کے بغیر صلاح کے ذریعے سے جو مال مل جاتی ہے اس کو غنیمت کے تقسیم کے بارے میں ہے آج کے تو شاہ شمہ فرماتا ہے سفر نمبر ایک سو چھپن پہ دوسری تیسرا پیراگراف ہے فرماتی تقسیم الغنیم اتبار میدان جنگ سے جو مال ملا ہے غانیمت کے طور پر اس کے تقسیم کا طریقہ اور فے اور فے پھے جو ہے وہ مال جو جنگ لڑے بغیر دشمن سے حاصل ہو جاتا ہے کبھی جنگ علامدہ ہو جاتا ہے پھر سلا ہو جاتے ہیں وہ مال مسلمانوں کو خوش مال دے دیتے ہیں اس کو پھیکا جاتا تو اس کے تقسیم کے بارے میں تو شاذ فرماتے ہیں فضیجو تو غنیمت کے بارے میں اور شے کے بارے میں فرماتے ہیں فض واجب ہے سب سے پہلے جو غنیمت کے دشمن سے ملا ہے سب سے پہلے امام اور واد کا جو حاکم اسلامی ہے وہ کیا کریں سب سے پہلے اولن بیا واجب ہے اولن اخراج معاشرت الامام الگ کرنا اخراج یعنی الگ کرنا وہ مال ہاں جی وہ مقدار مال جو امام نے شرط کیا ہے لیمن را فی اعتاہ مصلاحات ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں امام نے دیکھا را لمن ان لوگوں کے لیے را امام نے دیکھا فی اتا ہے اس کو یہ مقدار مال دینے میں مصلاحتاً مسلحات دیکھا وہ مصلاحات کیا بنا ظفری جام میں کامیابی فتح وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے جو ہے مختلف مصلاحات امام نے دیکھا دیکھ کے امام نے پہلے ان سے کہا ہوئے اگر اس جنگ میں ہمیں فتح ہو جائے اور تم لوگ یہ یہ کام کرے اور فتح ہو جائے تو تمہیں اتنی مال دے دوں گا امام نے وعدہ کیا تو وہ مال کیا مغانات حال میں آئیں گے پہلے اس کو الگ کریں اس کے علاوہ اجرت الحافظ جانوروں کی حفاظت کے لیے چونکہ وہاں جنگ کے لیے گھوڑے لے جاتے تھے اون لے جاتے تھے اور مجاجین کو کھانے کے لیے بھیڑ بکڑیاں ساتھ ہوتی تھی گائے ان وغیرہ تو ان سب کو دیکھ بھال کے لیے اجرت الحافظ اور سامان وغیرہ کے حفاظت کے لیے مجاہدین کی ضرورت کی تو حفاظت کرنے والے جو گارڈ وغیرہ ہیں ہاں جی ان کی جو ہے اجرت جانوروں کی حفاظت کرنے والی سامان کی حفاظت کرنے والے, کے عجرت کرنے والے ان کی اجرت مزدوری اور رائی اور چرواہے جو بیر بکریاں چراتے ہیں جو مجاہدین کے لیے یا جو سواری کے جو جانور ہیں اونٹ وغیرہ ہیں گھوڑے وغیرہ ہیں تو اضافی ہیں ہاں جی ان کو چرانے کے لیے بھی لوگ مائل ہوتے تھے ہاں ان کی مزدوری اللہ کریں اس کے علاوہ ومایور ظہو لمن لاقسمت الح اور وہ مختصر مال یعنی وہ مختصر مال ہمایور جو وہ مختصر مال جس کو الگ کیا جاتا ہے لیمن ان لوگوں کے لیے قسمت الح جن کو اس غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے یعنی پراپر حصہ غنیمت میں سے نہیں ہے جہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہاں بچے بھی آ جاتے ہیں ان کو شواتین آ جاتے ہیں غریب اور پاگل لوگ آ جاتے ہیں کفار میں سے عسمانوں کے جو مددگار لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ مال الگ کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ بھی پہلے الگ کریں وہ وہ مختصر مال جو الگ کیا جاتا ہے علمان اللہ قصمت اللہ ان لوگوں کے لیے جن کو غنیمت میں سے حصہ نہیں ہے جیسے کشبیان جیسے بچے وہ آگے غنیمت تقسیم کرنے جگہ پر وہ نسوان ہوتے ہیں و المجانین پاگلو ولکفار کافر والمعاون وہ کافی جو مدد کرنے والے لکن تمہارا میدان جام میں ان کا حصہ الگ کریں جب ان سب کا حصہ الگ کرنے کے بعد جو بس گیا سما اخراج الحم سے پھر اس مال کو پانچ حصہ کریں ان میں سے ایک حصہ خمس کے حصے میں الگ کریں اور وہ سادات کا بنی شم کا جس کا آپ نے بابر زکات میں لیا خومش کے مستحقین کو ہاں جی ان کو دے دیں گے تو اخراج الخمش علم میں سے کا لگتا ہے چونکہ غنیمت پر سے واجب ہے اس کے بعد جو باقی جو ایک ایک حصہ پانچ حصہ کر کے ایک حساب نکالنے واقعی جو چار حصہ جو رہ گیا اس کو بھائی وقت سے تاثیم کیا جائے گا اور بات اخماضہ چار وٹ پانچ حصہ جو ہے اس کو تاثم تقسیم کریں گے بین المقاتلتی لطیل جو دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے والے مجاہدین میں ومن من حضرہ خطار اور وہ مجاہلوں جو میدانی جنگ میں حاضر ہیں ہاں باڈر پر ہیں تمہارے ساتھ ہیں لیماجر تمہاری مدد کے لیے میدانی مجاہدین کی مدد کے وہ علامی وقات بلکہ اگرچہ وہ جنگ نہیں لڑ رہے اسلاح لے کر بلکہ وہ اسلاح ان کو پہنچا رہے ہیں ان کو حوصل خوراک پہنچا ان کے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو ان کے لیے ہر ممکن طرح سے مدد کرنے کے لیے وہاں محاذ پر بیٹھے ہوئے دوسرے جو کارکن لوگ ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا تو وہ لم یہ کہاغا کہ وہ کال جنگ نہیں لڑ رہے ہیں بل یہ کو بلکہ وہ تمہاری مدد کریں بھی ہم ناہر ہر کسی او کوئی اور کام کسی اور طرح سے اور کام ہوگی تمہاری مدد کریں جیسے وہی ان کے گاڑی چڑھا رہے ہیں مجاہدین کے لیے سامان پہنچا رہے ہیں غزہ پہنچا رہے ہیں اسلحہ پہنچا رہے ہیں تو ان کو جو بہا اور محاذ پہ آنا جانا اس کا مسلسل تو ان لوگوں کو جو ہے وہ بھی غانیمت میں شامل و غانیمت کا حصہ ان کو ملے گا تو یہ لوگ بھی یاد خلوص المقاتل تھی یہ لوگ بھی داخلے جنگ شامل ہے داخل جنگ لڑنے والی مجاہدین کے ساتھ تو جو ہے جو لوبیدہ میں ہیں اور ان کی مدد کے لیے جو لوگ حاضر ہیں ان میں اس میں سے چار لاٹا پانچ حصہ جو ان کو باقی رہا ہے ہاں جی چار حصے کو ان میں تقسیم کریں گے فرض ایک لاکھ ملا ان میں سے بیس ہزار خونس میں نکالا باقی اسی ہزار جو ہے مجاہدین اور ان کی مدد کرنے والے دوسرے جوانوں میں تقسیم کریں گے تو تقسیم کا طریقہ یہ ہے اس زمانے میں گھوڑے پر سوار ہو بھی جان کچھ گھوڑا سوار ہوتے تھے ہاں جی آپ کو گھوڑا ہے سے سوار ہو کے جان لیتے تھے کچھ پیدل جان لیتے تھے ان دونوں کے حصے میں فراق ہے غنیمت میں سے تو متحل راجلی ہاں جی تو ان میں سے جو پیدل سے جان لڑنے ہیں پیدل جان لینے والے مجاہدین کے لیے سہ ایک حصہ ملے گا وال الفارث اور گھوڑے پر سوال ہو کے جان لینے والوں کے لیے سامان دو حصہ دو حصہ ہوں گے غنی میں سے ان کا نظافر حسین اگر اس کا ایک گھوڑا ہے اور اس کا ایک گھوڑا ہے تو اس میں اس کو ہاں دو حصہ ملیں گے ایک خود کا ایک گھوڑے کا وہ صلاح صاحب اس کو تین حصہ ملے گا کب ان کا نظافرسین اگر اس کے دو گھوڑے ہوں ہاں دو گھوڑے ہوں تو اس کو دو تین حصہ ایک خود کا ایک دو گھوڑوں کا ایک ایک حصہ تو تین حصہ ملے گا فراغی حکومت اگر ایک بندے کا تین سے زیادہ جو ہے دو سے زیادہ گھوڑے ہوں ان کو اضافی غنی نہیں ملیں گے ولاجوز و جائز نے ان کا نلاح و افراد سنا اس کے پاس گھوڑے ہیں آج سر منسلان تین سے زیادہ اور اس کے پاس تین سے زیادہ گھوڑے ہیں تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے دینا من صلاح سے میں تین حصے سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے کیوں اس لکیل افراز کیونکہ گھوڑے ہاں جی تین سے زیادہ دو سے زیادہ گھوڑے ہوں گے تین یا تین زیادہ ہوگا کیونکہ گھوڑے ان کا نہ بلا رقبان اگر وہ سواری کے بغیر ایک بادی نے چار پانچ گھوڑے سال رکھا سواری تو خود اکیلا ہے تحفہ تو اصراف تو یہ گھوڑے اصراف ہیں ہاں وہاں کسی گھوڑے اکیلا تو جان نہیں لڑتا ہے نا گھوڑے تو سواری کے ساتھ جان لڑتا ہے لہٰذا وہ اشراف ہے لہذا اس کو کچھ نہیں ملا وہ ان کا بھی رقبہ اگر وہ گھوڑا اس کے چار پانچ گھوڑے ہیں اور ہر ایک گھوڑا ایک ایک سواری کو دیا ہوا ہے تو پھر جو ہے اگر وہ رقبہ سواری کے ساتھ ہے پھر تو حقول اور راکبن تو پھر ہر سوار جو ہے یا خود و تو آپ نے حصہ لے لے گا وہ کیا ہر سوار کا حصہ وہ سامان ہے وہ دو حصہ ہے لہٰذا ان کو پھر سمجھو اس کے گھوڑنگ کا حصہ مل گیا یہ بات ختم ہوئی گورنگ کا اور مجاہدین کا حصے کا تاثیمان اب آگے فرماتے ہیں ہر مجاہد نے ایک مجاہد نے دشمن کے مثلا کسی کافیر کو ایک بندے نے قتل کیا تو اس کے جسم پر جو اسلحہ ہے اس کے جسم پر اس کے ذاتی گھوڑا جسم پر جو اسلحہ ہے قیمت لباس وہ سارا اسی مجاہد کا ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے تو وہ بان فن مارے وہ یم بغل امام امام کو چاہے یوں تیے کہ دیا جائے صالبہ کل مختول ہر معطول کے جسم پر جسم سے چھینی ہوئی مال کو ہاں جی قاتل اس کے قاتل کو دیا جائے وہ کیا ہے من ملبوس ہے اس کے لباس والا اس کے جو ہاتھ جسم حات میں موجود اسلحہ وال کھیل اس کا ذاتی گھوڑا المسرت جس پر زین لگا ہوا ہے اور وہ اس پر سوار تھا وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے اس کے سامان اس حد میں قیمتی انگوٹھی ہے کوئی قیمتی چیز اس کا جسم پر ہے یا اس کے گھوڑے کے جسم پر ہے وہ اس سب اس قاتل مسلمان مجاہد کو ملے گا قبل القسمتی تقسیم سے پہلے ہی اس کو دیا جا جائے گا بھائی بھا قد سے ملک اور پھر باقی جو مال ہے جو میدان جہاں سے ملتے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا باقی تمام مجاہدین میں. والا اوقات لوگ اگر لوگ جہاد کرے جنگ کرے کوفہ سے جنگ لڑے پھر سہونی کشتی میں یا کشتی میں ہاں جی پچاس بھی لوگ آتے ہیں کشتی میں بیٹھ کر دشمن سے جنگ کریں تو پھر تصاوت المقاتل تو جنگ لڑنے والے سب برابر ہوں گے فل قسمتی اس حصے میں غنیمت پھر وہ جنگ لڑا کشتی میں سوار ہو کے اور انہیں غنیمت ملا تو کشتی میں سوار جتنے بھی مجاہدین ہیں ہاں جی ان سب کو غنیمت میں سے برابر حصہ ملے گا کیونکہ سب اسی ایک کشتی میں لے کر سوار جنگ لڑا ہے تو ولاقات اگر جنگ لڑے پھر سفنی کشتی میں سوار ہو کر مجاہدین تساوت المقاتلۃ تو, تو جنگ لڑنے والے سب برابر ہوں گے پھر قسمت اس غنیمت میں سے جو حصہ ملے گا اس میں ولو و تبا اور اگر ایک لشکر سات جان جیسے میدانی جنگ میں اور محاص پہ تو پہنچ گیا پھر ان میں سے ایک چھوٹی گروہ آگے دشمن کے حالات دیکھنے کے لیے گیا پھر وہاں جنگ ہوا اور انہیں فتح ہوا انہیں غنیمت مل گیا ہاں تو یہ فرما اگر پہل کیا ایک چھوٹی گروہ لشکر کے فقط و انہیں غنیمت مل گیا تو اس کے پیچھے جو لشکر ہے جو محاذ پر جو لشکر ہے ان کی مدد کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوئے وہ سب فر جیس لشکر بیچارے کو ہم اس چھوٹی گروہ کا مجاہدین کے ساتھ شریک ہوں گے پھر میں غنیمت میں جو وہی محاذ پر ہے وہ سب اس چھوٹی گروہ کا جنہوں نے غنیمت حاصل کی ان کے ساتھ غنیمت میں شامل ہوگا وہ سب شریک ہوگا لیکن ولا یو شارق ہم من فی البلد لیکن شریک نہیں ہوگا وہ وہ فوج وہ افواج یعنی وہ مجاہدین جو من وہ شریک نہیں ان کے ساتھ من وہ مجاہدین فی البلا جو شہر میں ہیں بنا لاس کا ساکرتی لشکر میں سے مساج شہر کی چھاؤنی میں جو افواش ہے ان کو حصہ نہیں ملے گا لیکن محاذ پر جو لوگ ہیں کچھ آگے جا کے انجام لڑا باقی محاذ پر ان کی مدد کے رواں بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہ دونوں شریک ہوگا غانیمت میں برابر کا شریک ہوگا تو یہ جو ہے دس سے غنی کے بارے میں انشاءاللہ باقی درس باقاعدہ اللہ گے